رحمان صلی اللہ و رحم الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلم البشور صرف اور باقی تمام سامعین وادن سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوی شریف سے درست نمبر 684 سو 326 ابلی ہے چھ اس میں جو عورت عورت دعوت شہر اوراج فتح میں ہم لوگ جلسلے بس اسمعال حوصلہ میں اس مقدس نمبر بیس یا فتح ہو یا ہو کے جو ہے فیوز و برکات کے حوالے سے اس کے پڑھنے میں ہمیں کیا اثرات ملے گا کیا فوائد ہوں گے قوانی طور پر یا جسمانی طور پر سیا سلمتی کے حوالے سے یا مادی طور پر اس سلسلے میں ایک درس ان شاء اللہ تک پہنچاؤں گا تو پہلے نقطۂ یہ سلسلے میں کہ یہ صرف مقدس اللہ تعالیٰ کے اسباء اور حسناہ کے طور پر صرف ایک بار آیا ہے قرآن باغ میں صرف ایک بار آیا ہے اور وہ یہ ہے وہ الفتح العالم اور وہ ذات جو ہے وہ ذاحی ذات ہے بڑا فیصلہ کرنے والا گشائش والا دانہ ہے دو معنی فتح کی معنی فیصلہ کرنے والے کے معنی میں ہے ہر کام میں گشائش ہاں کھولنے والا خیر عوام خیرات کے دروازے کھولنے والا اس معنی میں بھی ہے اور یہ سر سواق ہے نمبر چھبیس ہے اور وہی ذات ہی بڑا فیصلہ کرنے والا گزائش والا دانا اس کا تجمہ بلا شبہ وہی ذات پاک ہی ہر قسم کے پیچیدگیوں کو دور کرنے والا یعنی اللہ کے ذات حق و باطل سے پردہ ہٹا کر برحق فیصلہ کرنے والا اور ہر نوع رزق و رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے اللہ ہی کی ذات ہے اور ہر خیر و بلائی کی ابتدا اسی کے نام مقدس سے ہی ہوتی ہے تو اس اس فتح کے حوالے سے مقدمات و برکات کے حوالے سے تو یا فتح یعنی اے مشکلیں حل کرنے والے یعنی اے مشکلیں حل کرنے والے اسماع الحسنہ اسماء اللہ تعالیٰ میں سے یہ سم جمالی ہے صرف خاصیت کے لحاظ سے اثر کے لحاظ سے یہ سم جمالی ہے اس کے عدد یعنی اب جد کبیر کے حساب سے اس کی عدد چار سو نواسی ہے فور ایٹ نائن ایک چار سو چار سو انانوے چار سو انانوے یعنی جو ہے چار سو, سو یوں سمجھو اچھا چار سو نووی میں سے ایک کم, ایک کم ہے. چار سو فور نائن چار سو انانوے فرماتے ہیں اس کے اثرات و فضاد یہ ہیں اور یہ اس کی عادت اور جمالی صفات جو یہ خدشت نمبر ایک بھی کتاب شرح اور رازِ فتح کی صفحہ نمبر ایک سو تین پر ہے ساورے کی آپ فرماتے ہیں اگر بات ہے نماز فجر صبح کی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر انسان جو ہے ستر مرتبہ اس اسم کو پڑھا کرے نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر ستر مرتبہ سم کو پڑھا کرے تو دل کا زنگ جاتا رہتا ہے دل پر انسان کے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے خراب کرتے ہیں زنگ آلوس ہو جاتے انسان کے دل پر بھی زنگ لگ جاتی ہیں اور پھر وہ گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں عبادتوں میں سستی آ جاتی ہے لذت نہیں آتی ہے خز و خوشی پیدا نہیں ہوتی تو یہ دل پر زنگ لگنے کی علامت ہے تو دل کا زنگ لگ جائیں تو دل کا زنگ جو ہے اس قسم کے ستر مرتبہ سینی پر ہار رکھ کے پڑھنے سے صبح کے نماز کے بعد جاتا رہتا ہے یعنی اور دل منور ہو جاتا ہے اس کی برکت سے اور یہ خصوصیت کتاب حرض سلمانی کی صفحہ نمبر ایک سو اکاون پہ یہ حسن لکھا ہے لفا نمبر تین خصوصیت نمبر تین اس کی فیض و برقت نمبر تین اس, اس مقدس کے کثرت سے یافتہ ہو کہ کثرت ورثے حاجات پوری ہوتی انسان کی ہر قسم کی حاجات جو ہے آپ کی وہ پوری ہو جاتی تو یہ اس مقدس حاجرتیں پوری ہونے کے لیے لیکن اس کی تعداد نہیں بتایا کثرت ویر سے کثرت سے پڑھنے سے یہ خصوصات اور فیض برکت کتاب شر ہے اور راج فتھیا کے صفر نمبر ایک سو تین پر جو لکھا گیا انسر صاوری صاحب نے چوتھی جو ہے مقدس کی خیز برکت یہ ہے جو شاہ صبح کی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر اس اسم مقدس کو ستر مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کے حجاب کو ہٹا دیتا ہے yani ہر قسم کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور اس کے دل کو صبح ملتے ہیں اور الہامات و تجلیات الہی کے لائق ہو جاتے ہیں yani حجاب ہٹ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں تو اصل کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کیسے مقدس پتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کے حجاب کو ہٹا دیتا ہے ہر ان کے پردے ہٹا دیتا ہے یہاں تک کتاب جو ہے حرج سلمانی سے لیا یہ لکھا ہے آگے تھوڑا سا اس کی توجہ جو بندہ لکھا ہے اور اس کے دل کو صفحہ ملتے اور علامات و تجلیات لائق لائق ہو جاتی ہے یہ بندہ کی, کی توجہ ہے جب حجاب ہٹنے کے بعد کیا ہوتے ہیں یقیناً جو ہے الحامات و تجلّۃ اللہ کش و شاہ خجاتی پانچواں اس مقدس کے خاص صفات یہ ہیں فیض برکات جو کہیں اس, اس مقدس کا یہ نقش اس کے نقش بھی لکھائے لکھ کر اپنے پاس رکھیں وہ کبھی محتاج نہ ہو وہ کبھی محتاج نہ خاص فضے ہیں کہ الفتح یا افتّا جو کہیں اس, اس مقدس کا یہ نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو وہ کبھی محتاج نہ ہوں محتاج نہیں ہوا ہو. اس سے مقدنق حضلانیہ کا اس کا نقش جو ہے اس کتاب حضرت سلامان کے صفحہ نمبر ایک سو اکاون پر ہے ان شاء اس کے نقش آپ سین کروں نمبر چھ مقدس خاص فوجی برکات میں سے جو کہ صبح کی نماز کے بعد اس اسم مقدس کے عدد جو ہے چار سو انانوے فور اے نائن مرتبہ جو ہے اتنے چار سو مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑیں ہاں جی یہ بھی حال کر صبح نماز کے بعد چار سو انانوے مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سینے سے غفلت کے میل کچیل کو دور کر دے گا ہر قوم کے غفلت کے میل کچیل کو دور کر دے گا غفلتوں کو اور اس کے ہر اس کام کا انجام دینا ہاں آسان کر دے گا جس کا وہ ارادہ کرے اور اس کے ہر اس کام کے انجام دینا وہ جو بھی کام جو ہے کسی بھی البتہ نئے کام تو یقیناً واضح مراد ہے وہ جو کام بھی جو ہے کرنے کا ارادہ کرے گا ہاں جی وہ کام جو ہے انجام پائے گا ہیں؟ اور اس کے ہر اس کام کا انجام دینا آسان کر دے گا وہ جو بھی کام کرنے چاہے اس کام کو اللہ تعالی آسان کر دے گا جس کا وہ ارادہ کرے یہ خوشیت نمبر چھ کتاب اکشیر الدعوات کی صفح نمبر تین سو بارہ پر مجید اسی کتاب میں حوالہ دیتے ہیں فرم خواہشت نمبر حیض نمبر سات حیض و نمبر جو کوئی اس اسم مقدس کو کثرت سے پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ظاہری و باطنی ہر قسم کے خیر و بلائی کے اسباب فراہم کریں گے یہ بہت عظیم حضرت ہے ہمارے جوک جو جوک اس مقدس کو کثرت سے پڑھا کریں کثرت سے یافتہ یافتہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ظاہری و باطنی یعنی ہر قسم کے خیر و بلائی کے حسبہ فراہم کریں ظاہر بلائی میں ظاہری تو یہی ہے نا شاہ سلم رہنا مال و دولت اس کے ہاتھ آنا ہاں مالی مشکلات پریشانیاں دور ہونا یہ سب ظاہری جو ہے دشمن پر غلبہ دشمن سے نجات شر سے نجات ہر مشر سے محفوظ ہے یہ ظاہری جو ہے خیر و بلائی ہے باطین خیر و یہ ہے کہ طافت اغوا ہونا عمل عبادت میں مزید جی شوق پیدا ہونا اللہ کی سنجی بندگی کر سکنا عجیزی سے خز و خشو سے بندگی کر سکنا یہ جو ہے باطین خیر و اور رضا وتوکل وغیرہ کے اعلیٰ مقام پہ, پہ پہنچنا اور خیرات کے دروازے اوپر کھول دے گا اللہ تعالیٰ یعنی ہر کے خیرات کے دروازے بلائیں کے دروازے اس میں مال دولت آلریس کے اندر شامل ہے تو یہ بھی اسی کتاب کے حوالہ نمبر سکس دعوت کی صفا نمبر تین سو بارہ پہ ہے نمبر آٹھ جو کہ اس مقدس کے ویف یعنی اس کی جو نقش چارخانہ یعنی نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ جس کام کا بھی ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک دروازہ کھول دے گا اور یہ بھی اتنے کام کرنا چاہیں گے جہاں جو تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دروازہ کھول دے گا یعنی اس کام انجام پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کام کے جو ہے انجام پانے کے لیے جس کا وہ ارادہ کرے اس کام کے انجام پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پرام کرے گا اور اس کا وہ کام ہو کر رہے گا ہاں یعنی ہو کر رہے گا تو یہ بھی کتاب اکثر دعوت کے سفر نمبر تین سو پر ہے اسم کا نقش کے ساتھ یہ توجہ جی دیا ہے تو یہ اس مقدس جو ہے الفتح کے یہ آٹھ فویز و برکات جو یہاں کتابوں سے جو میرے لیے دستیاب تھا ان سے بندہ نے لکھا ہے لیکن جو ہے اس, اس مقدس کے جو فیض و برکات میں نے یہاں مختلف شروع عصمہ حسنہ یا تعویذات کی کتابوں سے لکھا ہے میں نے لکھا ہوں یہ ایک جو ہے بہر لا ساحل سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے یار صفت اس مقدس کے ہاں جی کرام علمائے ربانین ان آسما حوصنات سے اپنے اپنے روحانی مدارش کے لحاظ سے فیض پاتے ہیں لیکن ان آسمہ حوصنہ کے فیض و برکار صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا اور اللہ تعالیٰ کے مغرب بندے اللہ تعالیٰ ہی سے فیض پاتے ہوئے اللہ کے عزن وادہ سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر لیتے ہیں لیکن تمام فوضات و برکات کا مالک تو صرف اللہ ہی کی ذات اقدس ہے اور وہی وہ جانتے ہیں کہ اس مقدس کے کتنے عظیم فوج برکات ہیں کتنے بڑی اس کے اندر خیرات ہیں لیکن یہ ہے کہ اس جسم کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں تو سب سے چیزیں سے آپ کے لیے ہر خیر کا دروازہ کھلے گا ظاہر بات نہیں ہر خیر کا مال کا دولت کا عزت کا روکا ہیں۔ اور ساتھ ہی ایمان, ایمان تا ہر چیز کا جو ہے دروازہ اللہ تعالیٰ پر کھولے گا تو یہ جو ہے اس میں الفتح کی جو ہے فریض و برکات کے عنوان سے بھی یہ درس کلیئر ہوگی گے الحمدللہ اور ابھی انشاءاللہ آنے والے میں نیا اس میں عظم ہوگا